ہے تو بنائی محمد و صلی اللہ و سلم و رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سيدنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیک السلام علیکم خواتین و حضرات آپ کی پسندیدہ ٹرانسمیشن اسٹار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ناظرین آج ایک بہت ہی اہم معاشرتی مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کئی برسوں سے ایک جنگ جاری ہے اور وہ جنگ اس بات کی ہے کہ صاحب ہمیں پسند کی شادی کرنی چاہیے یعنی اپنی پسند کی شادی کرنی چاہیے اپنی چاہ کی شادی کرنی چاہیے اپنے من چاہے کو حاصل کرنا چاہیے اپنے دل کی آواز کو سننا چاہیے اپنے عشق کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے اپنی محبت کو اس کی منازل طے کروانے چاہیے یا اپنے والدین کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے تاریخ کے اندر ناظرین بڑی بڑی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں چاہے ہم لہرا مجرو کی بات کریں شیریں فرہاد کی بات کریں عید رانجھا کی بات کریں یہ وہ مثالیں ہیں کہ جہاں پر آ کر محبت نے اپنے عروج کا اپنی محبت کا اپنے عشق کا دم بھرنے کی کوشش کی اور اس کا ثبوت بھی دینے کی کوشش کی اور یہی وجہ ہے ناظرین کہ معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے انتشار بھی پیدا ہوا اور معاشرہ جو ہے وہ افراد و تفریح کا شکار بھی ہوا یعنی فریق تو والدین ہوا کرتے تھے اور دوسرے فریق وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو ایک دوسرے کو چاہا کرتے تھے ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم راہ کرتے ہیں جسے ہم اسلامی معاشرہ کہا کرتے ہیں جہاں تاریخ میں یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ محبت کرنے والوں نے تاج محل تک اپنی محبت کرنے والوں کے لیے بنوا دیا اس معاشرے کے اندر رہ کر کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبال وسلم کی سدائیں بلند ہوا کرتی ہیں کیا اس معاشرے کا کوئی بھی فرد جو اس معاشرے میں رہا کرتا ہے اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے اور اس حد تک کرے کہ وہ محبت اگر بام عروج پہ نہ پہنچے یا پائے تکمیز تک پہ نہ پہنچے تو وہ جا کر کوٹ میں شادی کرے وہ جا کر مختلف قسم کے معاملات کرے وہ لڑکی کو اپنے ساتھ اس گھر سے لے کے چلا جائے جس گھر کی عزت اس لڑکی کو کہا جاتا ہے یعنی بہت سے ایشوز ناظرین اس کے پیچھے جنم رہا کرتے ہیں آج ہم کوشش کریں گے اس بات کو دیکھنے کی کہ کیا ایک انسان کو صرف اور صرف بات کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کی منشا ان کی رضا کے مطابق شادی کرے یا اس کو اس بات کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہے یعنی اسلام جو ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں جسے ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں اس میں کس حد تک لمیٹیشن موجود ہیں کیا صرف ایک مسلمان کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین ہی کی فرماورداری کرے یا اس کو اس بات کی بھی اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنی چاہ کے مطابق اپنی پسند کے مطابق جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہاں پر جا کر وہ شادی کر سکتا ہے آج ناظرین ہم کوشش کریں گے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی گو کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور آپ کی بہت کم کالز شامل کر پاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ ایک سہر حاصل گفتگو جو کہ شریعت کی روشنی میں ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں اس سے قبل کے میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں سب سے پہلے آپ کا تعارف کراؤں گا اپنے مہمان سے ہمارے ساتھ ناظرین سب سے پہلے یہ شخصیت ششیف فرما ہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ساتھ عموماً اس پلیٹ فارم پہ سیوان موجود رہتے ہیں محترم جناب علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معبر ہیں حافظ قرآن ہیں قاری قرآن ہیں محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور آخر میں ناظرین آج جس صناخواہ کو ہم نے دعوت دی ہے ان سے ان کی نسبت سے بہت سی یادیں آج ہمارے دلوں میں پہنچتا ہیں ان کے والد ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام اس شعبے کا تھے اور انہوں نے کم و بیش چالیس برس بے شک اس شعبے کو دے دیے اور اس شعبے کو تو کیا دے دیے دراصل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نے اپنی صنا و توصیف کے لئے ان کو منتخب کیا تھا آج ان کے صاحبزاد ہمارے ساتھ صاحب تشریف فرما ہیں جناب حسان بن خورشید احمد جو کہ صاحبزادے ہیں ماشاء اللہ احمد صاحب کے اور ماشاء اللہ پہلی مرتبہ کیو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے متعارف ہونے جا رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ ان کے والد گرامی نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اس شعبے کی خدمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ رحی علی وسلم کے عشق کی شمع کو پوری دنیا میں روشن کیا انشاءاللہ یہ نوجوان بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اسی انداز سے عشق کی شمع کو روشن کرے ناظرین انشاءاللہ اس سوان کے دروازے میں آپ کے لیے کھولوں گا اور بہت لطیف موضوع میں سمجھتا ہوں ان تمام نوجوانوں کے لیے جو اس موضوع پہ کلام کرنا چاہتے ہیں اور شریعت کی صحیح روح کو سمجھنا چاہتے ہیں ضرور ہمیں جوائن کریں گے میں آپ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام کرتا ہوں اس ایوان میں اور بالخصوص اسان آپ کو کہ آپ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہم تمام لوگوں کی محبتیں آپ کے ساتھ ہم تمام لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہم تمام, ساتھ ہم تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات کی توقع بھی کرتے ہیں کہ جس انداز سے آپ کے والد نے شعبے کی خدمت کی ہے انشاءاللہ آپ بھی کریں گے دو جملوں میں ابتدان فرمائیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں کہ ایک جو خلا قائم ہوا گھر میں اس کو کس طرح سے پر کیا آس, اس خلا کو تو والد کی حیثیت سے تو دیکھا جائے تو کبھی بھی پُر نہیں کیا جا سکتا اور ایسا خلا ہے کہ جیسے سر سے سایہ ہی اٹھ گیا تو اس کے بعد تو کچھ باقی نہیں رہتا لیکن اللہ تعالی نے جو ان کو عزت اور جو مقام دیا اس کو دیکھ کر ایک خوشی اور ایک جو اندر فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ایسی عزت دی اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں نے ان سے یہ محبت اور عشق کیا ناپ کی بے شک بے شک وہ بہت ہمارا ایمان ہے کہ وہ بھی اس وقت جو ہے وہ سرکار کے غلاموں میں شامل ہوں گے ناظرین انشاءاللہ میں حسین کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ہم دوباری طالب سے ابتدا کریں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سوقفے کے بعد کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ناظرین یاد رہے کہ آج ہم بات کریں گے اس معاشرے میں کہ جہاں پر ہم رہا کرتے ہیں پسند کی شادی کی کتنی گنجائش ہے پسند کی شادی کیے جا سکتی ہے یا پھر صرف اور صرف والدین کی فرما برداری کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے جیسا کہ میں نے سے کیا ناظرین کہ ہمارے ساتھ شیف فرما ہیں حسان بن خورشید احمد جو کہ پہلی مرتبہ کیو ٹی وی کے اس منچ سے اس پلیٹ فارم سے اس ایوان سے متعارف ہونے جا رہے ہیں اور مجھے وہ یادیں اس وقت کچھ تازہ ہو رہی ہے میرے ذہن میں کہ جب کیو ٹی وی کا پہلی مرتبہ لائیو گیا تھا تو اس وقت تین شخصیات کا پہلا موقع تھا لائیو جانے کا کیو ٹی وی کے من سے تسیم احمد صابری صاحب کا جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب کا اور جناب خورشید احمد صاحب جو ہیں وہ پہلی مرتبہ کیو ٹی وی کے من سے جب پہلی مرتبہ کیو ٹی وی نے لائیو کیا تھا تو اس وقت آئے تھے اور آج ماشاء ان کے صاحبزادے بھی اس پلیٹ فارم سے پہلی مرتبہ لائیو جا رہے ہیں ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا کرے اس اللہ کرتے ہیں ہم زبان تعالیٰ سے اپنے والد کی پڑی ہوئی وہی مشہور زمانہ ہم کوئی تو ہے جو نظام ہستی شروع کوئی تو ہے جو ہستی uda بات کا آغاز کرتے ہیں بڑا ہی ایک معاشرتی مسئلہ ہے کئی برسوں سے بلکہ صدیوں سے ایک جنگ چل رہی ہے کہ پسند کی شادی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے مختلف مثالیں تاریخ میں موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج اس پر ذرا کھل کے ہم کلام کریں اور سب سے پہلے اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ پسند کی شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے مفتی صاحب کہ بہت سے لوگ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں کچھ مس کنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہونے چاہئیں کہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں جو ہے وہ کس حد تک اس کی گنجائش ہے اور کس حد تک اس کی گنجائش نہیں تو بات کا آغاز کریں گے بس ناظرین اب کچھ لمحات کے بعد اس موضوع پر باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوگا اور میں جانتا ہوں کہ آپ ہمیں کال بھی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی کال ریسیو بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کم وقت کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کال شامل کر سکے کوئی بھی بات ایک بار پھر آپ کا میزبان جنبال حاضر خدمت ہے ناظرین اب باقاعدہ اس موضوع کو ابتدا کرتے ہیں کہ لو میرج اور ارینج میرج کا جو کانسیپٹ ہے اور اس معاشرے نے کس حد تک پیار کی شادی کو تسلیم کیا کس حد تک نہیں کیا اور کس حد تک جو ہے وہ ارینج میرج کو تسلیم کرنا چاہیے یا کس حد تک نہیں کرنا چاہیے دیکھیں کہ ہمارے علماء اکرام سے کیا فرماتے ہیں؟ مبیدہ بات کا آغاز کرتے ہیں کہ پسند کی شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے بسم اللہ, الرحمن الرحمن اللہ علی آل جنبی بڑا ہی اہم موضوع ہے اور جہاں تک ہم نفسِ نکاح کو دیکھتے ہیں تو نفسے نکاح کا مانا یہ ہے کہ مرد اور عورت کا ایک قاعدے ایک قانون اصول کے تحت ایک ہو کر اپنی زندگی بسر کرنا اب اس میں ہم بنیادی انسد دیکھتے اب وہ چاہے وہ شدید طور پر ہو قانونی طور پر ہو اب اس میں ہم بنیادی انسد دیکھتے وہ پیار و محبت کا انسر ہے جب تک دونوں میں پیار اور محبت نہیں ہوگا اس وقت تک زندگی کا پہیا نہیں چل سکتا ہم قرآن پاک میں دیکھتے تو اللہ رب العلم اشاد فرمات میں فن کے ہو ماں اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ما پوا کا کلمہ موجود ہے کہ نکاح کرو جو تمہیں عورتوں میں سے پسند ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرک کو یا لڑکے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہے یہاں متلقن ہم آیا کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہی اخذ ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ معاشرے سے لڑ کر حتیٰ کے والدین سے لڑ کر بھی لڑکا پسند کی شادی کرے اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ متلقن اجازت تو ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا موقع بھی آ سکتا ہے کہ وہ اس سے وہ پسند ہے لیکن اس کے والدین کو پسند نہیں ہے اب دونوں کے مادہ جو ہے وہ ایک بیلنس ہونے کی ضرورت ہے اب وہ والدین کو چاہیے کہ اگر لڑکا پسند کر رہا ہے تو وہ دیکھیں لڑکی میں خصوصیات ہیں دیندار ہے مال و دولت کے ساتھ صحیح ہیں یعنی اور اس میں دنیا داری کی خصوصیت پائی جاتی ہیں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ اپنی انامیت کا مسئلہ بناتے ہوئے اپنی بات پر نہ اڑے رہیں بلکہ جو ہے جو بیٹا کہہ رہا ہے اسے مطلب دیکھنے اگر وہ صحیح صحیح تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہاں پر کر لیجیے اچھا آپ کا یہ کہنا ہے کہ پسند کی شادی کی شرح حیثیت جو ہے وہ موجود اب سوال علامہ صاحب یہ اٹھتا ہے کہ جب پسند کی شادی کی شرعی حیثیت موجود ہے اور اس سے آگے کی بات بھی جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ جی مطلب اگر والدین اس میں رکھنا ڈالیں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ معاملات کی اور کس انداز سے اس کو جو ہے کمپرومائزنگ سچویشن کو لے کے آنا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پسند کی شادی سے ہم کانسپٹ کیا لیں کیا آج کے دور میں جس انداز سے پسند کیا جاتا ہے یعنی پہلے نین سے نین ملائے جاتے ہیں اس کے بعد ڈیٹس پہ جائے جاتا ہے اس کے بعد افیئر جو ہے وہ روز پہ پاتا ہے تو کیا پسند کی شادی سے مراد, وہ جو پسند لفظ ہے اس سے مراد ہم یہ لیں گے یا سمپل ایک نگاہ کا دیکھنا اس میں کلام کرواتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم. میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں ایمام بات کر رہی ہوں لوگوں سے جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو سات کال ہوئی ہے لوگوں خلاف میرج ہے اور جو میرے ہسبینڈ مطلب ماں ہے جو میری ساس ہے وہ میں اتنی خوش ہوں کہ مجھے ہو رہی لیکن وہ بالکل بھی نا میرے میاں کو میرے پاس آنے نہیں دیتی ہو گیا میرا اپنے بچپن میں اور وہ آج دن کے بعد ایک دن گھر میں آتے ہیں تو تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا میں ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ لو میرج جب آپ نے کی تھی تو آپ کے جو سسرال والے تھے مکمل طور پہ اگینسٹ تھے شادی کے جی ہاں جی اور, جی اور جی ابھی جی تک, رات تک رات آپ کے شوہر آپ سے ملنے کے لیے نہیں آتے نہیں آتے بالکل بھی نہیں آتے اور آه. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کیونکہ ان کی ماں سے وہ بالکل میری شادی کو سات कि ہو گیا کہ وہ مجھے اپنے میرے میاں کو بالکل نہیں آنے دیتے اور آپ اپنے مئیکے میں رہتی ہیں جی مجھے زیادہ گھر لے کے دیا میں ادھر ہی رہتی ہوں اور او او او بہت تاندھے او مارتے ہیں بہت سے لیکن اور میرا تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی ماں ٹھیک ہے کہ میں ٹھیک ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں نے غلطی کیا ہے لوگو, ہم لوگوں ہم لوگوں کا بہت پیار ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے کوئی دوسری شادی تو نہیں کی آپ کی شور نے نہیں نہیں دوسری شادی نہیں کی لیکن وہ آنے ہی نہیں دیتی ان کو بالکل بھی ان وہ ماں میں بالکل مجھے آپ کا سمجھ گیا بہن اور ضرور سنیے گا اس مسئلے کا حل انشاءاللہ مفتیان جو ہیں اپنی قیمتی رائے آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی دیکھیے پہلے ایک پرابلم آ اس پہ ہم بات کریں گے ابھی فرمائیے علامہ صاحب کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جو گریجولی ایک سلسلہ بڑھتا ہے اور تک جاتا ہے کیا پسند سے مراد یہ ہے ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب نے بھی قرآن کریم فرقان حمید کی عائد پڑھی ہے کہ جس میں فرمایا گئی کہ فن کے خو ماتا بالقم منساح کے نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح کی بنیادی تفسیر قاضی ثنا اللہ صاحب نے تفسیر مظرین میں کی ہے کہ پسند جو ہے وہ دیکھنے اور نہ دیکھنے پر موقوف ہے ٹھیک تو شریت متحرہ نے دیکھنے کی تو اجازت دی ہے لیکن جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جناب ڈیٹ ہو رہی ہے آنا جانا ہو رہا ہے تو یہ تو ذوق آوارگی ہے یہ تو جو ہے کہ وہ حرام کام ہے دیکھنے کی جو شریعت مطالعہ نے اجازت دی ہے تو ذوق آوارگی نفسانی خواہشات کی علاوہ یعنی ایسی کوئی محفل جس طرح کی ایک رسمی ہوتی ہے کہ جناب جب لڑکا چلا جاتا ہے اور وہ لڑکی سامنے آتی ہے چائے وغیرہ پیش کرتی ہے جس نے اس کو چہرے کو ہاتھ کو اور جناب لڑکی کو جس طرح اس دیکھا ہے تو اس سے یہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جناب وہ دیکھ کر اس کے چہرے کو اس کے ہاتھ کو جو جو شریت متعرہ نے آزاد دیکھنے کی اجازت مرمت ہے اس سے اس کو الفت اور انسیت حاصل ہو جائے کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ بد شکل نہیں ہے بد اخلاق نہیں ہے اور گویا کہ میرے معیار کے عین مطابق ہے لیکن تنہائی میں ملنا اور تنہائی میں ایک دوسرے کو وقت دینا غیر محرم کے ساتھ ملنا یہ شدید حرام ہے شریعت مطالعہ نے پسند سے مراد دیکھنے سے مراد یہ نہیں بات جاری رکھیں گے ناظرین اس موضوع کے ساتھ ان دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک مختصر سقفے کے اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے نوجوانوں سے متعلق ناظرین آج موضوع ہے لیکن صرف نوجوانوں سے متعلق نہیں بلکہ ان کے والدین سے متعلق ہوئی ہے کہ پسند کی شادی اور والدین کی پسند کی شادی یہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ضروری معاملہ ہے جس پر کلام ہونا چاہیے شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں سے محمد رفی بول رہا ہوں جی محمد رفیع صاحب جنی ایک سوال ہے مفتی صاحب سے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور پھر بیوی بچے بھی راضی نہیں ہوتے हुँ. تو اس سلسلے میں آپ فرمائیں گے کہ اس کا کیا ہوگا اچھا بیگم شریف جو ہوں گے وہ کہاں پر ہوں گی مطلب وہ ساتھی گھر میں آ کے رہیں گی یا کہیں اور ان کے لیے بندوبست کیا جائے گا مطلب اگر وہ ساتھ رہیں یا کہیں اور رہیں اچھا مدعا صرف یہ ہے کہ جو گھر والے ہیں وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس صورت میں کیا بات کی جائے ٹھیک ہے آپ کا دوسری بات یہ کہ کیا بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کوئی طرح سے کال کیا السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم جی السلام علیکم جی آپ کو آواز آ رہی ہے جی وعلیکم السلام بالکل آواز آ رہی ہے فرمائیے اچھا جی آپ سے ایک سوال تھا کہ ایک ماڈریٹ ماڈرن گھرانا ہو یا ماڈرن گھرانے میں جو بچوں کو تعلیم تربیت دی جاتی ہے باہر بھی بھی جا دیا جاتا ہے پڑھانے کے لیے نوکری بھی دلوا دی جاتی ہیں سب کچھ ہے اور پھر جب وہ لڑکے اپنی منمانی کرتے ہیں شادی میں اور ماں باپ کی کے کہ اتنے زیادہ مطلب یہ کہ اس بات کو نہیں مانتے اور اپنی منمانی کرتے ہیں اور ماں باپ بھی نہیں مانتے کہ بھئی یہ لڑکی تمہاری قابل کی نہیں ہے یو کین گیٹ اے بیٹر ون ابھی نہیں کریں یا آپ کی خالہ کی لڑکی چچا کی لڑکی ان سے کریں ان سے کریں پھر بھی نہیں مانتے تو ایسے لڑکوں کے لیے کیا کرنا چاہیے مطلب جو نو ڈاؤٹ ہماری تربیت شاید غلط ہوئی ہو لیکن ایسے لڑکوں کو کرنا کیا چاہیے کس طرح اچھا آپ یہ بتا سکتی ہے کہاں سے بات کر رہی ہیں میں بہت غلط سے بات کر رہی ہوں جو آپ بہت شوق پسند ہے وہ ہے ڈیفینس سوسائٹی ڈیفینس سوسائٹی سوزائی. نہیں آپ نے یہ کیوں کہا کہ غلط مقام سے بات کی ہے بہت سارے لوگ پسند نہیں کر دیکھیں بات یہ ہے بہن میں یہ تو ہمارے ہیں ایک تفصیل کر دی ہے کہ پل کے اس پار کی دنیا یا پل کے اس پار کی دنیا دنیا تو ایک ہی ہے اور انسان بھی ایک ہی طرح سے ہوا کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر ڈسکرمنیشن کسی بات کی ہے تو وہ صرف اور صرف تقوے کی بنیاد کی ہے باقی تمام انسان جو ہے وہ ایک سے ہیں اور ایک ہی طرح سے ہوا کرتے ہیں بہرحال میں ضرور اس کا جواب آپ کو دلوا ہوں. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ڈیفینس کراچی سے کال کی ایک اور کالر کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ہلو شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی مفتی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں کال کر کا چکے ایک رش اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ایک بات تو علما صاحب نے فرمائی کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور انہوں نے کچھ حدود و قیود بتائیں کیا لڑکی اس کا حق ہے کہ وہ لڑکے کو دیکھ سکے جی جس طرح لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے تو اسی طریقے سے جس سے رشتے کا ارادہ ہو یعنی گھر والے جہاں پر بات کر رہے ہوں تو لڑکی کو بھی بہرحال ایک اجازت ہے کہ وہ ایک نظر جو ہے لڑکے کو دیکھ سکتی ہے تاکہ اس معلوم ہو جائے کہ جو میرا شوہر بننے والا ہے وہ کیسا ہے لیکن اس سے یہ مطلب اخذ نہ کیا جائے کہ پر جانا اور جو ہے گھومنے کے لیے جانا ساتھ کھانا پینا باتیں بالکل بتا دیتی اللہ صاحب نے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے جی غیر محرم ہے نا تو غیر محرم کے ساتھ خلوت تو وہ حرام ہے تو یہ ایک مسئلہ جواز کا وہ حرام ہے مطلب بات یہ ہے کہ اتنا اس کو جو ہے باؤنڈ کر دیا شریعت نے کہ آپ اپنے گھر والوں کے دیکھ سکتے ہیں تنہائی کے معاملہ یہ بات طے ہو گئی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں جیسا کہ لاہور سب نے ایک بات کہی کہ انہوں نے لو میرج کی میں دونوں سے کلام کرانا چاہوں گا اس بات پہ لو میرج کرنے کے بعد سات برس ہو گئے مرد نے جو ہے وہ الگ لے کے دے دیا ہے اولاد بھی نہیں ہے دو مسکرےج بھی ہو چکے ہیں ماں ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے سات برس اس چکر میں ضائع ہو چکے ہیں اس معاملے پہ شریعت کیا کہتی ہوں جی میں کہوں گا کہ پسند کی شادی جب کی تھی انہوں نے تو اس وقت انہیں چاہیے تھا کہ اپنی والدہ کو بھی راضی کرتے اپنے والد کو بھی راضی کرتے خیر بہرحال اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے شادی ہو چکی ہے سات سال کا عرصہ گزر چکا ہے اب لڑکے کی والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنی انانیت کا مسئلہ نہ بنائے اور لڑکے کو جو ہے وہ بیوی سے ملنے کے لیے کیا کہتی ہے وہ تو جو لو میرج کا جو تسلک تھا بیوی کا حق اس کے اوپر باقی ہے ٹھیک اور وہ بیوی کے حق میں کوتاحی کرے گا تو سخت گار ہوگا گار ہوگا اور والدین جو اتنا اس کو ملنے نہیں دیتے اب ایسا بھی نہیں ٹھیک ہے ماحول میں ایسا بھی نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے میں بات سے ارض کروں آپ سے جناب اگر والدین ایسے ہیں تو جناب وہ اپنی بیوی سے تعلقات رکھ سکتا ہے مل سکتا ہے کوئی حرام کام نہیں کر رہا اپنے والدین جو اس بات سے فورس کرے گا جناب وہ میری بیوی ہے جس طرح کے آپ میرے والد کی بیوی ہیں تو آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو وہ میری بیوی ہے لیکن بڑی آئیڈیل سچویشن ہے ہم اس پلیٹ پلیٹفارم پہ سیوان میں بیٹھ گفتگو کر رہے ہیں لیکن جس کے ساتھ گراؤنڈ ریالٹی سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی مختلف ہوتی ہیں اس پہ کلام کریں گے نازیم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد میزبان جنید اقبال احمد بہت ہی میں تو یوں کہوں گا کہ بڑا ہی برننگ ایشو ہے کہ آج پسند کی شادی اور والدین کی پسند کی شادی ایک کانٹروورسی ہے اس کو کیسے ہم تلاش کریں اور اس کا حل ہمیں کیسے معلوم ہو شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا جی اللہ کا بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی جرمنی سے بول رہی ہوں شادیہ جرمنی سے بات کر رہی ہیں فرمائیے اور یہ ہمارے یہاں سے چھ سال پہلے شادی ہوئی تھی تو میرے سسال والوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دس کلو دیور آپ کو ہاتھ پیر میں دیتے ہیں لیکن انہوں نے دیا نہیں جبکہ میرے پیرینٹس نے جو ہے نا وہ دنیا کی ہر چیز مجھے جو ہے میرے سال والوں نے ابھی تک جو ہے نا میرے بھائی کو یہ ہاں لایا بھی ساتھ آئی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو اب ہمارا بیٹا باہر آ اب جو کمائے وہ ہمیں دے گا مطلب وہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے وہ سیپریشن کرنے وہ جو ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو بھی کماتے ہیں وہ ہمیں جہاں بھیج دیں مطلب وہ آپ کی سیپریشن کرانا چاہتے ہیں جی وہ میری سپریشن کروانا چاہتے ہیں اور یہ فیصلہ یہ بس یہ کہ یہ ہمیں ہے زیادہ ہمیں بھیجتا نہیں ہے زیادہ کہ میرے بھائیوں کو اس لیے یہاں پہ لائے کیوں کہ ہماری بہن ہے وہ اپنے پاؤں سے کچھ کھڑی اچھا یعنی آپ کے بھائیوں نے سپورٹ کیا تھا آپ کے شوہر کو جی جی وہ میری فیملی کو میرے بھائیوں نے بلایا تھا میں اور میرے بچے آئے تھے آپ کی ارینج میرے تھی نہیں نہیں میرج ارے ارینج میرے ٹھیک ہے آپ کچھ کال بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے جرمنی سے کال کی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کونر کہاں سے بات کریں گے میں آسما ہوں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کی شادی کو نا سات سال ہو گئے اس کتاب میرج تھی تو ابو اس کے خلاف تھے پر ہم سب سے ملانے پر ابو مانتے گئے شادی بھی ہوگی بھائی کی وہ ہمارے اقتدار مانتے ٹھیک ہے اس کے چاچا میری بھادھی کے چاچا وہ نہیں مانتے تھے ٹھیک تو ابو مان گئے ان کی شادی ہوگی پھر اس کے بعد دو سال کے بعد بھا بھی جب اپنی ماں کے گھر گئی تو وہاں رہ گئی کیا میں نے نہیں واپس مجھے علیدہ کر دی جائے تو ابو نے کہا آپ جو مرضی ہے لے تو بھائی کو وہ کافی دیر وہاں ہی رہتا تھا ان کے گاڑی تو ابو نے کہا چلے آپ کی مرضی ہے آپ کو لیدا ہونا چاہتے تو لحدہ ہو جائے اچھا وہ لہدا ہو گئے پھر دو سال بعد پھر گھر آ گیا میں علیدہ نہیں رہ سکتا مجھے اب گھر رکھ لی ٹھیک ہے تو ابو نے اسے سانس والا مکان لے کے دیا کرایہ پہ لینے کے لیے تو وہ کرایہ بھی نہیں دیتا تھا خرچ بھی نہیں کرتا کرتا تھا سارا ابو کام کرتے تھے اس کے گھر کا خرچ وغیرہ بھی ٹھیک ہے تو بھا وہ پھر بھی ہمارے خلاف رہتی تھی اچھا آپ بھا ساتھ رہتی ہیں یہ بتائیے بھا بھی اب ساتھ رہتی ہیں نہیں میں اپنی ساتھ رہتی ہوں پھر بھائی کو لگا لے گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں بنیادی طور پہ آپ کی کال والی بن ڈراپ ہو گئی بہرحال ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ہلو ہیلو اپنے ٹیلیویژن کی آواز کو بند کر دیں آپ کی کال بھی غالبان ڈراپ ہو گئی جناب علامہ صاحب ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ یہ جو والدین کا رویہ ہے کہ سات برس جو ہیں وہ اس انداز سے الگ رکھا اس لڑکی کو آئسولیشن کا شکار کر دیا کیسے دیکھتے ہیں ساری صورت حال کو دیکھیں یہ تو ہے ظلم بظاہر جو صورت ہے ایک ظلم کی صورت ہے لڑکے کو چاہیے تھا کہ اپنے والدین کو راضی رکھتا اور پھر یہ سلسلہ کرتا لیکن بہرحال یہ سلسلہ ہو چکا ہے لیکن اگر والدین والدین نہیں ہوتا آپ ان کے والدین کو یہ چاہیے کہ اس اپنی بہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر اور یہ معاملات ہو چکے ہیں یقیناً اس کی اولاد جو کہ ان کے بچے کی اولاد ہے اس کے ساتھ وہ کمپرمائز کریں اتفاق کریں اور اپنی انامیت کو زیر کریں جس میں اس کے بچے کی خوشی ہے اسی کو اگر بچی میں کوئی عائب نہیں ہے لڑکی میں کوئی عائب نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کو قبول نہ کرنا والدین کے لیے گنا ہو بلکہ وہی بات, بات ہے کہ وہ اپنی انا کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی تمام زندگی کو فنا کر دینا اور اپنے بچوں کی آپ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب جو سوالات آپ کے پاس آئے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے دوسری شادی کے لیے محمد رفیع صاحب نے پوچھا کہ دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے یا بچے بھی نہیں مان رہے بیوی بھی شور کر رہی ہے تو بات یہ ہے کہ اب تو انہیں تمام خاندان اپنی تقاضوں کو مد نظر رکھنے سے کرنا چاہیے تھا اب شادی ہو چکی ہے شریعت نے اجازت دی ہے تو اب بیوی بی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شور خدا نہ کہیں جنا کر کے آ جائے بچوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا باپ کہیں پر جو ہے وہ گناہ کر کے آ جائے تو اس سے یہ کہ جو دوسری شادی کیوں رہے مان لینا چاہیے سیپ کر لینا چاہیے ان کا شور کرنا بالکل شریعت کے خلاف ہے اچھا اب ایک بات بتائیے فرشی میں ایک کی بات کرتا ہوں کہ وہ ارینج کے بعد اس کو ایک دوسری شادی کرنی ہے اس میں اس کو پیار ہو گیا ہے تو شریعت کہاں تک اجازت دیتی ایسا ہوتا ہے کہ پہلی شادی کی اپنے والدین کی پسند سے اور پتہ چلا جی کچھ عرصے کے بعد دل میں ایک اج پیدا ہوئی اور کسی خاتون سے جو ہے مطلب وہ ہوتا یہ کہ پسند آ وہ خاتون تو شریعت کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ پسند جو ہے وہ کی جائے ایک تو معاشرے میں یہ کنسپٹ ہے کہ جی ایک شادی ہمارے والدین نے کروائی تھی اپنی پسند سے ایک اپنی, ایک اپنی, شادی پسند شادی اپنی پسند سے کریں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو والدین نے اپنی پسند سے کروائی تو اسے اپنی پسند میں شامل کر لیں हुँ. تاکہ زندگی صحیح بسر ہو سکے لیکن اگر کہیں پہ کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے بہ جاتی ہے تو اسے اجازت ضرور ہے وہ کر سکتا ہے اچھا اجازت ہے اور اس میں کسی قسم کی ریسٹرکشن کی طرف سے اجازت لینے کی اور فیملی سے اجازت لینے کی اس ضرورت نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے والدین سے مشورہ کر لیں اچھا اب ایک بات بتائیے ایک دونوں بیویوں کو راضی رکھنا ان کی اولاد کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے اس لیے کہیں نہ ہو کہ عموماً ہوتا ہی ان کے پھر اولاد باغی ہو جاتی ہے پہلی بیوی کی اولاد باغی ہو جاتی ہے جناب ہمارے باپ نے جو ہے کہ شوہر پرستی میں سارے کام کر دی ہیں تو پھر وہ مد نظر رکھا کر کرے تاکہ بیوی اور بچے یہ نہ سمجھیں کہ ان کا جو ہے وہ بیوی کا شوہر یا بچوں کا واپ جو ہے وہ عیاش ہے یہ کر نہ ہونے پائے اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر امومن uh, پسند کی شادی جو ہم نے دیکھا ہے جو سلسلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک افیئر چلتا ہے وہ افیئر پرولونگ ہوتا ہے باقاعدہ ملنا ہوتا ہے ہوٹلنگ ہوتی ہے ڈیٹس ہوتی ہیں مطلب اوور دا کپ آف ٹی یا اوور دا ڈنر یا اوور دا لنچ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کے بعد والدین پہ ڈسکلوز ہوتی ہے اور پھر اچانک ایک بلاسٹ ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے کہ وہ بلاسٹ کیا ہوتا ہے نازرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر ساتھ ایک بار سے آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے مجھے یقین ناظرین اس بات کا کہ شاید آج بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بہت سارے والدین اس پروگرام کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے مقصد صرف بحث کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ شریعت دراصل اس موضوع پہ کیا کہتی ہے یہ باتیں آپ تک پہ پہنچیں اس سے قبل کے مزید ہم بحث کو آگے بڑھائیں ہم شامل کریں گے ناطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجاتے ہیں اس محبوب کی محبوب کو شاپ سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو بلاتے ہیں آتے ہیں کو سرکار بلاتے ہیں اس یاد پہ جیتا ہوں کہہ دیتی آپ اس یاد سوچ کم دین اپنے سرکار بلاتے ہیں چل سوچ کم دین میں سرکار بلاتے ہیں جن کا بڑی دنیا میں نہیں والے جن کا جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والے اس کو بھی میرے کلام شیرام شیر گھر کی عظمت تو ذرا دیکھو کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو کے سر میں جتنے ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں سرنی جتے ہیں پھر بھی میرے قرآن سناتے ہیں محبوب کی محنت کو محبوب سجاتے ہیں اللہ صاحب میں اس کر رہا تھا کہ ایک افیئر چلا اس افیئر کو بہت زیادہ پرولونگ کیا گیا اور جیسے ہی گھر میں جا کر وہ بات پتا چلتی ہے تو ایک بلاسٹ ہوتا ہے پھر تھوڑا سا میں آپ سے وقت دوں گا اس بلاسٹ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں شامل کرتے ہیں کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی آپ کی چھوٹی بہن بات کر رہی ہوں جی ہما ملک فرمائیے جی سب سے پہلے علامہ صاحب کو مفتی صاحب کو اور حسان بھائی کو بہت بہت السلام علیکم وعلیکم السلام اور جیند بھی میں نے ایک کوشچن کرنا ہے हुँ. اور نافی فرمائش بھی کرنی ہے حسان بھائی کو پہلے تو سب سے پہلے بہت اچھا لگا ٹی وی پر دیکھ کر ان کے وارث صاحب کی ایک ناخ ہے تیری جاریوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائز پلیز پلیز ضرور سنوائیے گا اور کویشچن میں نے یہ کرنا ہے کہ ایک ہمارے نیبرز میں ہے ان کا مسئلہ ایک یہ کہ ایک لڑکی جس کی شادی ہو گئی کی مرضی سے پھر ان کے سسرال والوں نے ان پہ بہت زیادہ مطلب لڑائیاں وغیرہ ہوئی ان کا ایک بچہ بھی ہے اور ان کی ہسبینڈ کی ان کی کوئی بات نہیں سنتے ملک سے باہر ہوتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک تھی پہلے تو پھر لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے رہے پھر انہیں گھر سے نکال دیا سسرال والوں نے اور وہ اپنی والدین کے گھر آ گئی تو ان کے ہسبینڈ نہ کال کرتے ہیں نہ خرچہ وغیرہ بھیجتے ہیں کوئی خبر نہیں رکھتے اور نہ اور انہیں بچوں کو تو بچے کی بھی فکر نہیں بلکہ وہ جب پہلے سے بھی آتے تھے دس بارہ دن کے لیے تو بچہ ان کا پھر کچھ عرصے بعد ایک لو افیئر اسٹارٹ ہو گیا حالانکہ ان کی فیملی میں ایسا کوئی بھی اس طرح کا مطلب نہیں یعنی وہ خاتون شادی شدہ ان کا افیئر کسی اور کے ساتھ جی ان کا افیئر اسٹارٹ ہو گیا ان کی وجہ سے بہت ساری لڑائیوں بہت مارا پیٹا بھی گیا ان کے گھر میں بہت ہو چار ان کا ملنا ملانا بھی اسٹارٹ ہو گیا تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس میں کسور کس کا ہے کسور کس کا ہے بہت مشکل سوال ہے بہرحال آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی پہلے تو علامہ صاحب اس بات پہ بات کرتے ہیں وہ جو بلاسٹ ہوتا ہے ہوتا یہ کہ وہ لڑکے نے جا کے لڑکی نے جا کے گھر میں بتا دیا کہ صاحب میں تو مطلب فلاں لڑکے سے یا فلاں لڑکی سے جو ہے محبت کرتا ہوں ایک عرصے سے محبت کرتے آ رہے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے کہ خالہ کی بیٹی یا پپا کی بیٹی یا پپی کی بیٹی یا چچا کی بیٹی جو ہے ان سے پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے تو وہاں ایک کلچ کی صورت میں بلاسٹ ہوتا ہے اس پہ ذرا آپ سے کلام کروائیں گے کرتے ہیں السلام علیکم جنی بھائی کیا حال ہے آپ کا جی اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں رشندہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی فرمائیے میں یہ کیا پوچھنا چاہتی بھائی میرے ہسبینڈ کو مجھ پر کچھ معاملات پر شک تھا اچھا انہیں مطلب میں پہلے دن سے کلیئر کرتی رہی ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اللہ نے کرم کیا میں نے اس سال حج بھی کیا ہے ماشاءاللہ وہاں پر میں حرم میں بھی انہیں یہ کہتی رہی ہوں مسجد نبوی میں جیسی بالکل ان کو شک یہ تھا کہ آپ کا کسی کے ساتھ افیئر ہے نہیں اللہ کا شکر ہے اس قسم کا تو نہیں تھا لیکن پیسے کا کوئی معاملہ تھا ان کو یہ شک تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو اپنا کچھ روپیہ پیسہ دے دیا اچھا ٹھیک ہے اللہ جانتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تو پاکستان وہ آئے ہیں میرے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں پاکستان وہ آئے ہیں یہاں پر انہوں نے مجھ سے قرآن بھی اٹھوایا ٹھیک ہے اور میں نے اٹھایا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میں بالکل آپ میرے ساتھ بات کریں گا اور آپ سے کچھ کلام ہوگا اس کے بعد جواب ان آپ کو دیں گے نازیم رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے راحت اسٹار چائم کی ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جمع اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین لو میرج اور ارین میرج پہ بات ہو رہی ہے اور وہ جس بلاسٹ کا تذکرہ میں بار بار کر رہا تھا اب ضرور علامہ صاحب سے اس پر کلام کرواتے ہیں جی علامہ صاحب پھر ایک ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی عرض کر رہا ہوں کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اللہ کا شکر ہے زرتاج صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کراچی سے ہی کہہ رہا ہوں کراچی میں جی فرمائیے میں نے ابھی خوشی صاحب کے بیٹے کی نات سنی ہے ماشاءاللہ بہت دل کو چھوا ہے بہت ہی اچھی پڑھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے ان کی نات سننے کے بعد میں نے اس وجہ فون کر کے ان کے بچے کو میں ہمت حوصلہ افزائی بڑھاؤں کی بہت ہی خوبصورت سے نات پڑھی اس کا ماشاء اللہ ماشاء ماشاءاللہ اور بہت ہی اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے بہت خوبصورت مطلب بالکل بھی لگ رہا تھا خورشید صاحب ہی پڑھ رہے ہیں بے شکی بہت بالکل یہی بات ہے میں نے اسی لیے پوچھنا تھا آپ کا موضوع بہت اچھا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور ماشاء اللہ بہت اچھا آپ لوگ بول رہے ہیں مفتی صاحب کر کے مفتی اندر صاحب مفتی صاحب اور بیٹھے ہیں جی جی جی مظفر حسین شاہ صاحب ماشاء تشریف فرمائیں اور زرتاج صاحب آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ واقعی ان کی صورت میں اب ہمارے میں دوبارہ جو ہے پیبست ہیں ایک گے السلام میں بشرا بات کر رہی ہوں ملتان سے جی فرمائیے میں نے زکوات کے متعلق سوال کرنا تھا جی بالکل کیجیے ایک تو یہ کہ شرعی فقیر کی تاریخ بتا دیں हु مستحقین زکوات میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ زکات لینے کے لیے جو آئے ہیں وہ شرعی فقیر ہیں یا نہیں اچھا اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ایک سال کی زکات آٹھ یا نو ہزار بنتی ہو آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم جی اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جنیل بھائی بول رہے ہیں جی اصل کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ انڈیا سے گنا سے سلیم انصاری بول رہا ہوں بھائی پونا سے سلیم انصاری آپ سے ملاقات کرنے کے لیے کافی ٹائموں سے فون لگاتا چلا رہا ہوں لیکن بات ہو نہیں پاتی تھی جناب فرمائیے جناب جی آج آپ سے فون ہوا دعاؤں میں یاد رکھے آپ سے بھی گزارش ہے فرمائیے تو اس مسئلے پہ تو خیر کوئی سوال نہیں پوچھا بس آپ سے بات کرنا تھا آج اللہ نے موقع دیا بات ہوئی بس اتنی بات تھی انصاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہندوستان پونا سے کال کی اور پونا کی تمام فضاؤں میں رہنے والے لوگوں کو میری بہت بہت ادب کے ساتھ سلام پہنچے بلکہ ہمارے پورے پینل کا سلام پہنچے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے ہندوستان پونا سے کال کی علامہ صاحب اب بلاسٹ پہ بات ہو جائے کہ یہ, یہ کیا سچویشن بنتی ہے کہ جب لڑکا افیئر لے کے چل رہا ہے اور والدین نے سوچا ہوا ہے کہ خالہ پپا پھپی یا چچی کی بیٹی سے شادی کریں دیکھیے اب لڑکی کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس لڑکی کے ساتھ جس سے افیئر چل رہا ہے یہ تو مہینہ دو مہینہ چار مہینے کی کہانی ہوگی بات ہوگی لیکن جس ماں باپ نے اس کو بچپن سے بڑا کیا ہے اور اپنے خون و جگر سے اس کو جو ہے کہ وہ قربانی دی ہے تو کیا اس لڑکی کے سامنے اپنے ماں باپ کا دل دکھانا اس کے لیے کیسا رہے گا ایک وہ جو جواز کے جو جو پہلو پر ہم بات کر رہے ہیں نا جنید صاحب کہ شہید مطرا نے لڑکے کو اجازت دی ہے کہ وہ بالغ لڑکا یا بالغ لڑکی اپنی اجازت سے شادی کر سکتے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ صورتحال جو ہے کہ لڑکے نے والدین کے ارادے اور تمام معاملات کے باوجود اپنا ایک گویا کے کنارہ کشی کر کے یہ معاملہ کر لیا ہے تو اب ذرا خود اعتدال کے ساتھ دیکھیں کہ جناب کہاں اس لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات کہاں یہ والدین کا مقام اور اہمیت اور جب صورت پہلے تو یہ ہے کہ لڑکا جو ہے والدین کو ترجیح دے لیکن صورت جب اتنی گمبھیر بن جائے کہ جناب صلاح کی کوئی صورت نہ رہے تو والدین اس لڑکی کے اندر دیکھیں کہ دن اور تمام معاملات ہے اور وہ ان کے گھر کے اندر رکھنے کے لائق ہے ہو سکتی ہے تو یقیناً والدین کو پھر جو ہے کہ وہ کرنا چاہیے اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو لڑکا اپنی محبت کے تحت والدین کے تابے سے کرے منوائے yes. تاکہ دونوں کے اندر کمپرومائز ہو مساوت آ جائے اور یہ معاملہ صحیح مطلب آپ کا کہنا یہ کہ تمام لوگ خوش ہو جائے ناراضگی کسی بھی نظر ہی نہ آئے اچھا صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ جو ایک سچویشن ہے جہاں ڈیفینس سے ایک بہن ہی ماڈریٹ قسم ہے ماڈرنزم کے فلاسفی کے کو پالا پوسا پڑا کیا اب وہ بچہ اپنی خوف ممکن ہے وہ غلط جگہ شادی کر رہا ہوں اکبر میں کیا میں یہ کہوں گا کہ شریعت کے مطابق اگر بچے کی تعلیم و تربیت کی جائے تو پھر یہ سچویشن عام طور پر پیدا نہیں ہوتی لیکن وہ سچویشن تو وہاں ہے ہی کہہ رہی نہیں ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ والدین کی جو ہے وہ کس طریقے سے فرمہ بازاری کی جاتی ہے لیکن اب وہ ایسا معاملہ ہو چکا ہے وہ پرسن کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اب میں لڑکے کو یہ ایڈوائز دوں گا